انبیاء کے روم علیہ السلام کی سنت اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے کیا آپ حجامہ کے بارے میں جانتے ہیں حجامہ وہ علاج ہے جسے حادی عالم سربرید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین علاج ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا حجامہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے حجامہ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ بہترین علاج ہے حجامہ وہ عمل ہے کہ معراج کی رات فرشتوں نے جسے اس امت میں جاری کرنے کی درخواست کی حجامہ وہ عمل ہے کہ احادیث کے ذخیرہ میں جس پر ستر سے زائد روایات موجود ہیں اور اکثر احادیث صحیح ہیں وہی کی باتیں سائنس سے بہت اونچی ہوتی ہیں حجامہ کے بارے میں ترغیب وہی کے ذریعے آئی اور جس رب نے انسان کی مشین بنائی ہے وہی اس کے نفع اور نقصان کو جانتا ہے حجامہ ایک عظیم نعمت ہے بہترین علاج اور شاندار سنت ہے مگر بد کے لوگ اس سے محروم ہو گئے اور طرح طرح کے زہریلے اور مہنگے علاجوں میں جا پڑے حالانکہ کوئی ایسا علاج نہیں جو انسان کے جسم سے بیماری کے زہر کو کھلی آنکھوں کے سامنے بہر نکال پھینکے یہ کام صرف حجامہ کرتا ہے کینیڈا میں ڈاکٹروں نے حجامہ سے نکالا گیا خون ٹیسٹ کیا تو حیران رہ گئے زہر اور بیماری خیر ہمیں ان سے کیا غرض ہمیں تو ان کے کام کا یقین ہے جن پر عقل و دانش اور حکمت مکمل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم